تو علی سید مفات الانبیاء محمد الصطفیٰ آدی السل دکھ مصطفیٰ ما بعد بالله من باد فاؤں بسم اللہ سبحان اللذی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصب اللذی بارکنا خوله لنریو من آیتنا ان نو صدق الله مولانا العظیم و صدق رسول نبی الكریم والامین و نحن ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکہ تو یسلون علی دین سو نئی میں <sip> <horsepower> یا شریف ہوئے تو محنت کراسی تو سلام یا سیدی یا محمد رسول اللہ حمد قادر جل نہ چیز دلاغ نو ہر غلطی تو خطا تو محفوظ و مزید میرا دل پاک ہو جائے دل, دل دماغ پاک ہو جاوے اور کریم ایمان ایمان اس جو بات نو اچھی طریقے سامنے بیٹھا میرے بیٹھنے اللہ تعالیت فرما لو کپڑ کپڑے پھلکے لگے کپڑے پلیتی میل رچ بس جا پھر اس وقت یہ ہے سابن گزارا نہیں چاہتا ہے ہلکا پلکا کٹا پانی پہ میں ہے مسئلہ نہیں میرے بوجھ پیا میں بولاں گا نہیں نہیں ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگے آگے جگر ابھی بشی تو نہیں جفا کی کٹی تو ہے یار عجیب بات ہے جدو بندہ بارات یار میری گل سمجھا جی جدو بندہ باراتا اتریا ہونا بڑی پریشانی تیرا چہرہ کیوں اتریا ہوا لگتا ہے تیرا کدونے رولہ ہے تا کر کے تیرو نہیں یار کیات دا والی <سؤال> سڈا نبی دلہا بنایا سب براتی بن کے تو محفوظ میرے کٹے ہوئے چہرے درولہ کرا ہوئے تعویو نبی غلام گلام نبی کا شکانہ کیوں نہ کرنا کپڑے شپڑے سونے پیٹا شاہ جیبلا بھی سوہنے کپڑے پیٹے نے تشریف لے کے مقصد ہے اللہ دیکھا مقصد ہے سادا سادا نبی بنیا دولہ نبی, نبی یار دھا بنیادی زمین ساری گل ہی نہیں ہیں وہ چپ کر جا تین پتا نہیں ساڈا ویرا میری جانج چڑھن لگا اصا کیوں نہ خوش ہوئیے اصا کیوں نہ راضی ہوسکراہٹ آئے یار اجیب یار جس وقت بن کے بنے اس وقت یار خوشی ہو جائے خدا دی کر کے آنا دلہا بنیا بنیا ہے مدینے کا تاجدار اصا براتی بن کے آیا کا واسطے نفل وہ بھی اچھی بات سی مگر اصل کا سجائیے سونے متنوع سہی گل پہ کرنا مال الگ ہوئے نا جن مرضی دشمنی ہوتا بڑا جلیل بڑی نا فرمانی کی چپ کر جاؤ دلہے آ گیا ہوں یہ منہ نہیں ویکتے دُلے کا منہ جی قدر ہونی ہے فی الحال قدر ہو جانی ہے نفل پڑتے بڑی عجیب چیز ہے بن کے جا رہے جدو رب گلان والا ہے ابھی بہ آسیح میں تفصیلات کرنا نہ جدو سڈا نبی دلہا بن کے جائے اصا نال براتی بن کے جا گے یار پھر ہو سکتا ہے سا رب سادہ کرم نہیں کرے گا گناکار ضرور پر ہے نا پر آر گئے گل سنو اثا آخر مہربانی کری حساب نہ کری اگر حساب کری محمد مستفا ذرا کر کے نبی نو کی منہ واواں گے ادھر ویکنا سونے براتی بن کے جو چلے نبی پا کے یار براتے قدر کر کےنا ا دیا بےڑیاں نے جا سوار ہو کے لے جائے یہ کشتی اگ تر جائے پھر دوبارہ آواز مارتا رہے مینو بھی لے جا آخر نے میاں ہوں کشتی چور گئی یا واپس کیویں لے کے آئیے نا نا تو کشتی دے اندر بیٹھا سی اتر کے دے پیچھے چلا گیا ہے ہو نہ سا تینو نال لے کے نہیں جاواں گئے پر صدکے جاواں وہ جیڑی کشتی بنان والا رب العالمین ہے جس کشتی نو تیار کرنے والا رب العالمین ہے اور جس دا ملاح کوئی عام نہیں ہے مدینے دا تاجدار ہے قسم خدا دی کر کے انا بابا شیخ سعدی فرماندا ہے وہ جیسے کشتی دا ملاح نو برگا ہووے اس کشتی دے سواراں نو سمندر دی موجاں تو ڈرن دی ਲੋڑ نہیں ہے وہ دا دی کیا دا دی دی حق دی دی کے خاطر خدا وجہ بند کر دیا گا تو چپ کرا دیا گا جو کر دیا گا فلان کر دیا گے وہ چن لے لیں گے کسم خدا کی کر کے آنا وہ جا کی دی کشتی کے دی سوار ہو جائے انجا ترن کی جڑا محمد مصطفی فادا غلام بن گے انہوں دنیا کی حکومتوں ترن کی قسم قسم خدا جس جس کشتی ح مالک وغیر سوار ہواجار امام شاہ سوار ہوشتی اتر گیا گنا کرن کی خاطر جنابا دی کیا نا آ محمد مصطفی دے او بیڑے دے پتن تے آکے آج اج وی مار اج وی آوازا مار سونیو سانوں وی نال لے کے جاوو کشتی باویں کینی اگے چلی گئی ہے اس دا ملاح بڑا رحمان ہے اس دا اس بڑا رحیم ہے اس دا ملاح بڑا کریم ہے اک ورا تو اشارہ کر سونیا غلطی کیتی سی گناہ کر کے تے اتر گیا وا ہن مہربانی کر تیری کشتی تو بغیر گزارا نہیں امتی تیرا اس دریا دے اندر ڈوبدا پھراں جس تے نہیں آندی سونیا اک مہربانی کر دے خدا دی کر کے کر کے کے تو ضرور کہ اللہ بولو سبحان تو میں اس طرح کی مقصد مرکد کر خریدنے دماغ یوسف کتے یوسف کا نے یوسف نو خریدنے آٹے کرے گی رو کے آخری بالکل کچھ نہیں کر سکتی اس کی کوئی کدرو کیمت نہیں اس کا کوئی ماننا اس تے کوئی وقت نہیں اس تے کوئی, کوئی حیثیت نہیں پر میں اس واسطے دو کل قیامت والا دن ہوئے گا جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا رب سونے آواز پہنی ہے ادھر دیکھنا آواز پہنی ہے او جڑے یوسف دے خریدار نے ذرا آتے جاؤ کیوں آ جاؤ اساں تانوں جنت دیواں گے جڑے خریدار ہے مومن سن تے خریدار بن گئے نے ادھر دیکھئے یاراں دے ناماں دیاں بریاں قدراں ہوندی نے گل سن جائے گا کلیجہ باہر آ جائے گا حضرت نوکری کرتے حفاظت کرتے ہیں فرمایا میری اوکے مسئلہ ہے میں جدو جانا وا سویر کا وقت ہوں کلا کا کلا پورا پہنتا ہے رات روکی کرتے رہتے کی حفاظت کیوں نہیں کرتے ایک نوکر نہیں دوسرا نوکر نہیں تیسرا نوکر گزر فرمایا میں بھی بھی دینا میری خود حفاظت کرا گا سن جب آپ آلوتے نے رب شروع کر دی نفر پڑتے آواز آئی جی االی نہیں ہوتی چراہ آواز آ آ جلدی کے میں سی محمد جد یار ہے آپ زمین ڈگ پی پہنے فرمایا ہے کر نا... نا... سارے روحانی طاقت ہے نہیں ایسا نگاہ کر کے لوگ دماغ ندل دئیے مگر نہ اے بات ضرور ہے امت کا درد ہے اس کردار سینے جذبات جی آخر شرابی نو چین نہ آئے شراب پی کے چین لینا ہے جانی جدو چین نہ آئے تو زنا کر کے چین لینا ہے جس وقت دنیا دشک چین نہ آئے مشوق لیند دل ابالے کھانا ہائے اسمت نو کی ہو گیا اپنے نبی در تشتی کے سوار ہونا چاہتے ہیں اس کشتی کے پٹے ہوئے چلو لوگ کٹے ہوٹا جا پانی پھر چلو یہ رو ہی رکھا گے کدی تب سولہ میل <سؤال> دور کرنی this بالکل اگر میں کہ میں موہر لگ جائے گی زمان ہو میرا دل بولے گا بولن بولن بولن تو دنیا دی تے پچھ بیٹھو ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ساڈا <سلام> پیر بہو بولیا ذرا اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ صدقے جا سا پیر بہو فرماند جانا یار سال رمیان دیئے تا یو جانے جو مردہ ہے ہوں دے وچی وے یارا ان نہ پانی اوتھے خرچ لوں نیندائی درد دا او ہت وی چھوڑا وے یارا ماں پیو بھائی ایت دو جا ادب قبر دا نصیب ہونا دی بہو جرا بچ ہیاتی مردان ہو مغروسر بندہ دو دن تو نہ بولو سبان مانسونے ہو. مانسونے ہو. آقا مدینے صلی اللہ میں تعالیٰ نے اپنے حبیب نے مہاراج حکمت میں اس تو پہلے گالی رکھو, رکھو سوال پیدا آسمان گیا نبی چلا گیا سانو نظر نہیں پھٹ گیا کوئی غرض نہیں ہے مقصد کی گل سمجھا چاہنا کو چیلا آیا کہ بہت غلط کرتے غلط کرتے مسلمان یہ بات کرتے نبی ارشا گرو نانک نے گل سنی انہیں آخیا جرا شیشا لے کے آیا شیشا لے کے آیا انیا جرا اپنی اکا رکھ اکا رکھیا انہیں آخر دس تیری نگاہ کتوں تک جی ان شیشے ٹکرا میری نگاہ اے شیشے تو پار او فلانی جگہ تک پڑ رہی ہے کی ریش ہے اکھاندہ نور لگیا، گال موقع گئی سمجھ آ گیا مسئلہ اے تیری اکھاندہ نور شیشہ رکاوٹ نہیں بان سکدا پار چری جان دی ہے مسلمانہ دا نبی بھی رابدہ نور سی آسمان رکاوٹ نہیں بنیا نبی پار اشہ تک چلا گیا ہے بلایا کدے واسطے بلایا ادھر دیکھنا حردم سلامسار روزے رہ رب ایک ہو معاف کر دے رب لال کریم نے چڑے جے واری آویں حضرت ابراہیم خلیل دی تے رب دی بارگاہ وچ چرن مولا اپنی خزانے مخا تیرے خزانے دیکھا پھر اس بعد دعا کرا مینوں کیڑی شے چاہی دیئے ہے اس وقت آ بھی دعا کر یا رب سنیا اپنے حبیب نو ساڈی اولاد دے پیدا فرما دے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ورگا حسن و جمال دا قسم خدا دی کر کے انا بے تاج بادشاہ پر جس وقت پتا چل کہ میرا حسن محمد دے حسن دے اگے ماند پے ہے ادھروں حضرت سارا سلام بھی نہیں سارے نبیہ نے شانہ اسمتیاں میں رات انہوں نے دل شوق پیدا ہوا یار بنیا ایڈیاں شان جی دیں وہ شانا لوگ چلو مقام وہ مقام ملیا رب سونے مہربانی کرنا اس نبی دیدار کرا دے سادے اللہ لطافت فرما کٹی کٹی میں میں گا گا پر پہلی مردانے ارب سر نام پہ مردان عرب ایک پاسے مرد نے ایک پاسے نے دل نرم ہوں مردوں کا دل سخت نہیں آم خاندان دمرانے دیا نے جدو سامنے حسرے یوسف آیا جدو سامنے حسن یوسف آیا ہے گردنا اتنے چھری نہیں چلیا اپنی پہاڑی دل نے بچے کی خاطر لکھا کروڑا قتل کر دل, دل دماغ دے اندر جہاں والے لوگ مرد عورتہ نہیں عورتہ انہیں سخت مزاج دیا نے کہ مردان دے کے کلے کے چما جانتیا عورتہ نہیں مرد ہوں انہیں اتنے سخت مزاج دیا ہوں انہیں کہ بچیاں اپنے ہتھاں دے نال زندہ دفن کر کے اکھ بچو ایک کترہ بھی اتھرودہ نہ جاری ہوئے اس نے یوسف پہ کٹھی مصر میں انگوشتے جنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب و جس وقت مصر دیا عورت نے رکھا ہے نہ صرف اونگلہ گٹیا نے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے کمال کر چھٹی ہے اپنے نبین ویجدہ حسن دیتا ہے وہ حسن ویکھیانی سر گھتاتے ہیں تیرے نام پہ مہتان عرب قالد ابن ملید برگے قسم خدا دی کر کے عمر ابن عبدالعزیز برگے سلطان صلاح الدین عجوبی برگے تیرہ چیرہ ویکھیانی ناس ورگت گیت گیت تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ یقین نہیں آتا تازی الحمد شہید کی گل تیر سامنے کوئی نہیں سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب سونیاں کمالی ہو گئی ہے پھر نہ سن دے جان دے نہ سن دے جان دے جان نہ ہاں ہاتھ بن کے پھر جاننا لے کے تیرے گلیچ کھلوتے ہوئے سونیاں ساڈی باری قدو آوے گی کہ دو ساڈی جان کا بول گا گا نام پے مردان ادھر دیکھ ادھر دیکھ دوسری حکمت وللہम्मा مالک تو تل ملک امنتشا اللہ فرماتا ہے جنوں رب سونا چاہندا ہے جننا چاہے ملک تے حکومتاں دیندا ہے رب سونیا اپنے حبیب نو کتنی حکومت دتی ہے رب فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا وزیر آیا فالسماء وا وزیر آیا فلارد میرے دو آسمانا وزیر نے دو زمیناں تے وزیر نے معراج علی راحت رب العالمین نے فرمایا اے حبیبا اے جنت دے آسمانہ اندر بھی شاہی دیر ہے ذرا اپنی شاہی سیر جا رہا ذرا آسانی ہو جائے گی بہت ذوق ہے آپ موٹر سائیکل سوار نے نئے کپڑے پائے ہوئے نے اتے سیر پگ رکھی ہوئی ہے میں شاہ جی کدھر جی؟ جا رہے جی میں پریشان ہاں آپ نے فرمایا چپ کر چپ کر, چپ کر. زیادہ نہ کر تیرا رشتہ ا ویکھن واسطے جا رہا ادھر ویکھنا رشتہ ویکھن واسطے جا رہا میں خوش ہویا یہ ویکھ هون آ معراج علی رات جدوں میرا نبی برات تے سوار ہویا سونیا امت رن دی دیئے ہے تو سارے جا رہے جے مدینے والے پاسو جواب ملدا ہے او امتی او کیوں پریشان ہو گئے جے او جنت دے اندر تہاڈا حورا دے نال جو کرانا رشتہ ویکھن واسطے ادھر اپنا گل بال بال واسطے میں کر نے رب سونا نبی پاک گئے نے رب نہ رشتے دیا گلا اپنی ہو گئی نے پر رب نے کچھ شرط بھی لائی نے سامنے بیان ہے جنت دیا سیرا ہوئی جنترا سونے ذرا سیر کر جانا سونی بنی ہوئی شاہی ہے تیسرا نبی سڈا نبی امتیا نال گل بات کی رب سونے رشتے کی نہیں امتی بیٹھے شرطاں امتی دسا گے امتی من جان گے کیا مت والے دن کہا پڑا شاہی کی دوبارہ میں رب نے قرآن کے دو تین تین فرمائی پتہ لگے گا جنہ دے گا کی گا مرید ہے ویسے گل کرا جل علی کلندر پھر میں دا فرق ضرور سمجھا بادنا بولو سبان اللہ ادھر کلندر رامات کلندر تو سکندر کا فرق نے نکل کے تے ورگے او او نہیں بلکہ قسم خدا کے کرکیہ نہ دریاوا بھی حکومتہ کر رہے ہوں سمندر دریا بھی نکلیا حکومت نہیں سائنسا کی اللہ اللہ ضرورت نہیں ضرورت نہیں تجار بنا کی ضرورت نہیں ہے یا نہ بعد اللہ اللہ عمل پچھلے حکومت بھی حکومت پوری دنیا نو آیا ہندوستان دے علاقے بابے فرید نہیں رکھ رہا ہے دے دے جڑے گردن نہسکی جہاں کے آ آگے انہیں آخیا گردن چکانی ہے کیروازہ بنا جگ کے آئے گا کے لگنا پوے گا اگے تیٹا بھی سر جھک جائے گا پر قسم خدا دی کر کے انا جنہاں عقل دربار مصطفی تلی ہوے اوناں نوں کون پھدو بنا سکدا ہے او دربار جس دربار دے اندر بہن والا بھی عقل پا جاندا ہے ہوے کدا عقل پا جاوے ہوے انسان تے عقل کیوں نہ ہوے جے آپ اس دروازے وچوں لگن لگے نے نا سر جھکایا نہیں پہلا پہ اگے رکھے نے پھر سیر باد اچ واڑیا آ کر کے گئے نے دس او مجھے دے دے پھسانی دی گردن رب دے سلام عزت مت ہاتھ رکھ کے سال سلام کر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں تو اگریز دا در چھڑ محمد مصطفیٰ دے دارتے آج جدو جاویں گا تیریا جتیاں ساڑے سیراتی ونگیس لحمہ دیلو تو ہمیں گریز دا در بار توں اسلام کریے اس وعدہ نکالے نہیں جا تحمد تو منہ رکھ رکھ سیر رکھ رکھے گا سکندر لوگ نے دسیا تھی فکیر اٹھ دیا نے وہ تیر استقبال واسطے نہیں آیا میرے استقبال واسطے نہیں آیا اگے گیا دروازہ خرکایا آواز آئی کون کہ میں سکندر جواب ملیا چپ کر جی تکندر میں کلندر سکندر نے کیلنڈر درمیان فرق ہی آتا ہے فکیل کہ سن اگر سکندر مر جائے اور اگر کلندر مر جائے بسیرپور والے نہیں بول رہے گا گال <سؤال> کے سنو گے تو سنانا گے ذوق نال سنو گے ہو دے ربر پسندی بولو نہ مسا میری تقریر پسند نہیں آ رہی رت وجہ بولو سبحان اللہ رب نکبر پسند ہے نہیں آ جی رب نے مکھی پیدا کی میرے نبی جسم کیونکہ تکبر ہے نبی جد مکی نے بہنا ہے خبردار گولی مار دیا گا مکھی آخی اٹھ جانے میں تینوں گولی مار دیاں گا مکھی اٹھ کے چکر کر کے دوسرے پاسے بہ جانا گولی مار کے آدھا لگ مکھی کا پیا نکلا بندہ سی بےچارا ریڑھی پیا لائک لے کے جا ہے ہے میں سرکار پہلا پھر جی ہاتھ پیسے آ گئے دیا گیا برابر سلام حسین شور سنتے تھے پہلو میں دل کے نے لوگ جڑے محمد مدرسے بابے محمود قطران سلاحودی ورگار آوے زبان زبان اتے گال نہیں آن دی طریفہ آن دیا لیتے اکھا آدھب نال چھوک جان دیا لیتے اکبر راب پسند نہیں ہے اکبر راب انہیں پسند اتنے گال کرنا ہونا اکرنا ہوئی ہکے دے حوالی نہ لونا اگر آکھو دوسرے نہ چھونا جنت ضرور جائے گا نہیں فرمان بولو گے میں اتاری نہیں لوگ محنت کر کے جدو بولد بولد بول نے, نے یاد پورا مجمع نہ سنو تر دیا گل نو ہوئے گی آکا آ میرے پینے جی دیا آدت نے اگر تصو گے بنی بن جاؤ گے حک آخر میں دیر تک لاوے نہیں کیتی بولیا دوسری گلے کے اک آتش پشا پہاڑ آتش پشا پہاڑ چکیا ہے رب دمت کر لوگ اگ رکھتے وہ جیڑی چوکی کلوتی <S preachers> لوگوں موچ پا کے پر جی بابے فرید وباد کرتے دربار سے پیرلی دروازے چوکھٹ ہے منہ رکھ کے چمر پرانی <سؤال> نہ جرا منوانا... سبحان... اپنے گراتے آدھے خاص نہ رل جاوے بابا جیسا بھی سنیا جی جاس نہ دونوں بڑی دینا جی ہاں بڑی دینا مجھا گا پانی گل سنی نہیں یہ مجھا گا خیریا دعو کی میں میری کوئی قدر نہیں سی میرا کوئی مول <سؤال> نہیں سی این دھد دو مرید بنا کے دھا کے قدر والا بنا چڑیا تیری کوئی قدر قدر قدر سی میری سبحان اللہ پانی دعا دا پر جی بندے گا پائی کدو قدر پائی جدو اپنا رنگ چڈ دیر سمجھ بولو سبحان اللہ جدوں پیر دے رنگ سرنگیجا پھر کی قدر بنی پہلا نہیں بنی جدوں حلوائی دی دکان تے جاندا دد رکھ دتا ٹھلے اگ بال دتی ہن ادھر ویکھنا توجہ ہن جدوں دد رکھ دتا تے اگ بال پانی مرید آکھدا پیر جی تسا نہیں پہلا اساں جان دیاں گے پہلا اساں سڑا گے پہلا اساں جان دیاں گے پہلا پانی پہلا پانی جان دیندا ہے پہلا پانی سڑدا ہے اس تو بعد دد ابالے کھاریا ہوندا ہے دود ਖਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਬਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਿਦ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਿਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੋਲ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਿਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ جس وقت گورنر سامنے آیا نا تعین پتہ لگے میرے نبی شاہی چینی ہے جب سامنے آیا نہیں پتا میں رکھ کے چاہ جینا گیا چلے آ دنیا کا کتا ہو یہ چنڈا پہ ماردا دیکھو گل پھپی نہیں یہ تو مریضا مارے گل پھپی نہیں آپ نے فرمایا تھوڑے آسان مجبور تھوڑے کلام کاغذ لے کے آؤ میرے مری چن ماری اگر تاجو نہیں کرے گا تیار ہو جا میں کسی ہوتے رب کا فکیر ہلوائی نے سڈیا دی لو دیتا ڈگیا بندہ موہر چنڈ ماری وہ فکیر آنا ہو گیا ادھر کپڑے چھٹے پا یہ گل جدو یہ فکیر نے وی آسمان والا ربا یہ تیرا شانا نے اصا تے بندے کدی دوانا چندہ چندہ है है है دو تین قدما چپوا جی اپنے یار کا لگیا میرے یار صدق جاء ورب العالمين جل ميده الكريم ذا قرآن فرمات سبحان الذي أصره بعبده ليلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنوريه من آياتنا إنه میری چوکی لمبی تقریر نی ری تھوڑی تکریر کرنی ہے پر گلا قیمتی کرنی نے کم دیا کرنی نے پہلے بھی گلا سونی کی ہوں اگیں ہوزیز سونی کرا گدر تجوی آواز بولو سبحال در ویخنا میرے رب العالمی تاجدار ہے اے کنڈی بھی ہلدی رہی ہے پانی بھی گرم رہا ہے پانی بھی چلتا رہا ہے بستر بھی گرم رہا ہے ارشا تے کاپس آ گیا ہے در ویخنا یہ کار ماجرا ہو گیا ہے یہ سارا نظام دنیا کا سیر کرا والا کوئی آم انسان نہیں ہے یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے اے بلکہ ارشا والا رب ہے جی جہاں سیرا والا ہے وہ جا ارشا بلا وہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پھر ستا سمانہ جنت دوزخنی دی سیر کرا کے اپنے دربار دے اندر بلا کے 90 ہزار گلاں کر کے آ پھر نماز دا تحفہ دے کے تے جڑیاں تیرے میرے نکاح واسطے طے ہویاں نے او وی اگے تیرے سامنے پیش کرنا پرے پر ایتھے اک گل کر جاواں جدوں گل معراج دی آوے پھر انکار کر دینا اے ابو جہل دا کم اے نبی دی عظمت شان سن کے سر جھکا ابو بکر صدیق دا کم اے میرے to be the whole of the qamme اے میرے نبی دے غلاماں دا کام اے ادھر ویکھنا جدوں میرے مدینے دے تاجدار عرشاں تو واپس آئے نے اپ نے فرمایا میرا تو رات معراج کر کے واپس آیا ہوں اینا لمبا سفر کیتا ہے جدوں ابو جہل نے گل سنیے آپ آکھیا ساڈی عقل نہیں مندی ہاں ادھر ویکھنا ساڈی عقل نہیں مندی پر علامہ اقبال ورگا بندہ رو کے آکھدا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر مول کی بنیاد رکھ اچھا کے ساتھ رہے ارے پاس بان قل پر تو کبھی سے تنہا بھی تو چھوڑ دے اکل دائے چوکی دار نال نال ہونا چاہی دائے پر جیدوں گلش کے مصطفیٰ دی آ جاوے پر جیدوں کمال مصطفیٰ دیا جاوے پھر دی اکل نواں کیا کر اکلا ذرا پرا ہو جا تو ساں اس دربار دے تو اس دربار دے اندر جان دے قابل نہیں ہے میں ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھانا ماں اب مستری صاحب قبلہ میرے والے ذرا وے کیا جید نال بولو بات نہ اللہ لا ادھر چوہدری گیا چوکی دارے چوکیدار گئے جدو چوہدری گیا چوکی دار آپ جدو خیرت مند چونے ہرمد جہان لگتا ہے اپنی گھر والی ہو جدو میں پرے جا تیرے ہو جی اپنے حرم در جا گا پھر تیری کوئی گنجائش نہیں ہے جا اتر جا کلو جا سجنا ہونا پر دربارے رسالت اکلو آخیا کر اک پرا ہو جا تیری سمجھ سنی جاگو ذرا تو بولو اللہ میری پاک فرما پیا میں ہو دے پہلا بھی سوندے رہتے نے جی اج سو گئے آخر آ گئی اپنے حبیب کا سدکا مہربانی فرما کے بخشا ہم تو وہ ہیں جو چراغ مگر یہ ہو گیا لما سفرفا مسلمان پٹا در کر آ گیا رستے کے اندر ابو بکر شدیک مل گئے نی لگیا اے ابو بکر کوئی بندہ آ ارشان تے گیا پھر واپس بھی آ گیا ہوا اے ڈالما سفر کیتا ہے چٹ پٹ دے اندر تو مان جاوے گا آپ سرکار نے فرمایا اے گال منہ نے چوندی نہیں ابو جہاں لاخدہ ہے پھر تیرے نبی محمد نے گال کیتی ہے ابو بکر صدیق جلال چاگ نے فرمایا تو محمد پاک دی گال کرنا ہے آسان نبی دے کولون چبریل دی گال سن کے من لینے آئے مدینہ دیتا آج دی سن کے کیا ہونی سजना ذرا توجہ نال بولو نا اللہ اونے در ویکھنا میں چوکیاں لمیاں چوڑیاں گلاں کرنا چاہندا رب العالمین فرماںدا ہے پاکیو ذات جڑی اپنے بندے نو سیر کران والی ہے اے مسلماناں ذرا میری جا کے گل سن لو رب العالمین فرماںدا ہے پاکیو ذات جڑی عاجز نہیں ہو سکدی او رب العالمین جڑا آسماناں نو بغیر ستون تو ٹکا سکدا ہے اور رب العالمین جڑا زمین و پانی تے ٹکا سکدا ہے او رب العالمین قطرے انسان بنا سکتا ہے مردہ شہ پہ پیدا ہودیا ربلا لمی زندہ شہ پیدا کر سکتا ہے یہ بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی بڑی حکمت نے ربلا نے پہلے آنڈے پیدا کیا یا ککڑی کیتا ہے، ککڑی پیدا ہوئی تھی آنا کڑے پاسے جائے گا آنا اگر پہلے پھر ککڑی آنا کڑے پاس ہوا گیا خیرے پجارتا میں تنوں نہیں پانا چاندہ اگر پاما گا مزید تیری نیندرباد جائے گی ایدروے خنا رب العالمین فرمان دے او راؤنے دے اندر نا پہ جاوی آج از اپنے نبی نو میراج کرانا لے رات دے تھوڑے جار سے دے اندر رات دے تھوڑے دے ہی سے دے اندر من المسجد الحرام الى المسجد الاقسامسجد ہے حرام تو مسجد اقصی تک میرا نبی براکتے سوار ہو کے گیا اے اے تو سوال پیدا ہوندا اے کہ جدی نبی نو معجزہ کرایا جا رہا اے پھر براق دی کڑی لوڑ پہ گئی سی رب العالمین براق تو بغیر بھی معجزہ کرا سکدا سی وجہ کی اے ادھر دیکھنا سی او جڑا براق او میرے رب العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر رو کے فریاد کردا اے یا رب سنیا میرے اوتے اللہ دے نبی تیرے نبی سوار ہون رہنے رہے نے کدے حضرت موسی سوار ہون دے رہے نے کدے حضرت ابراہیم سوار ہون دے رہے نے میں تیری بارگاہ دے اندر التجا کرنا مہ او کیڑا ویلا اوے گا او جے سمقت میری پشت دے اوتے مدینے دا تاج دار سواری فرما لے گا گا نیند راوچی باز بولو سکھا رہے مدینے بندہ کاروبار کردہ گا لیا گیا پڑھ کے جدو باہر نکلا کٹے پیچھے بابا سب نے کتا ویلی کریبڑیا جی چت ماریا بٹو روپیہ سجایا ہو گیا پچھے جاگا قبرستان مشکل ہی لبے گا بٹوا کاماجی پڑے جنگیا چلو اگے بھی نماز پڑھی ہو بٹو سال رکھا گے نماز پڑھ لینا جدو ادر وڑیا ویخیا دروازہ کھولیا بسملہ پڑھ کے بٹوا پیا بٹو بابے اکبر چنگے لوگ چنی تربیت دیکھیے ڈگیا میرے مسیدے کسی چکا چوی پیسے پائے ہوئے کرنا تقریر برات بروت والی چپ کرتے واپس آ جانا کڑے آ رہی کہ بولنا سبان جو ہے نا ہوں میرے نبی نے رب سونے گلا یہ رب سونے جنترا پر دنیا کے خوبیاں جنت پورا نکاح پڑھانا بند خوبیاں نہیں بندہ موشن داری زیروں میں موٹر سائیکل <سؤال> دیا بریک ہو تو چودری آ رہے آ رہے میں جنت کے اندر جاگ گا بس سونے نہیں جب جنتر جا رہی نہ ذرا میں دسنا آ رہا میں ادھر آ رہا بس آ رہا تو اچھی آواز نہ بولو سبحال میرا مزے رب سونے رب سونے نے جنت لکھا دینا ہے قسم خدا دی کر کے واسطے مکان کی لڑ نی پگا کی کپڑے کی واسطے سونے کی شہر کی میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا نوجوانوں سن لو آجی, آجی مو دے اندر زبان رکھ دیو آجی دیو لکتان دے درمیان شرم گا رکھ دیو اندھی زمانت دوسا مہنو دیتے وہ جنت دیا ہورا دینا راب کلو نکا ہمیں پڑوا دے مانگا فقبول ہے کہ نہیں فقبول ہے کہ نہیں راوچی بازنا جوک شوقنا البولنا سبحان اللہ ہاں جو ریا گئے رہ گے جو پاگے سوپا کے ذرا اسی بات نہ بولو سبحان اللہ پچا دئیے میرے نبی نے فرمایا وہ رب سونے لگی نے چوڑیاں نہیں اس زبان بھی شریعت پابندی لانی اپنے مکان بھی اپنے چاندیا بھی اپنے ترف دے گا کھانے اپنے ترف دے گا ولیمے بھی اپنے ترفو کرا ربا کرنا کی فرمایا ذرا تلوار <sofie> 5 سال ہے جی تین کو لگ گیا نا ویخ کو پاٹ کلے جنسی پڑی نے کدھر چلے ناما مالتی لکھی ہوئی ہے میری بات سمجھ رہی چشمہ بنا ادھر نکل گیا پانی ادھر نکل گیا فصلہ برباد ہو گیا خاندان بن گیا کدھر چاریاں برباد ہو گیا نہیں کیاری بنی فصل نو اپ میں ادھر مکی کے سٹے لگے کھڑے نے ادھر روح کھڑی کڑی ادھر جا امبے والا گندم اگنی کڑی ادھر رس قسم خدا سواد پی اندر ویکھ کے تے ڈی سونے سونے پھل کے اکھاں پیاں ਠردیاں نے او ادھر ویکھ انسان دتی ہے ماں سمجھا دی خاطر آ خواہش دا چشمہ اے ہر ایک انسان دے سینے دے وچ ابلدا ہے شریعت نے پیانائیاں نے کیاریاں پر کیاری نہیں بناندا یہ چشمہ ابلدا ہے خاندان نجار دیندا ہے رشتہ داراں نو کرا دیندا ہے ماں پیو نو معاشرے دے اندر ذلیل کرا دیندا ہے اکھ اٹھان دے قابل نہیں چھڑدا پر قسم خدا دی اگر کیاریاں بن جاون پھر پانی شریعت مصطفیٰ دے حکم نال جاوے فصلانوں لگے ویکھے گا کسے پاسے بابا فرید ورگا بوٹا لگیا ہوے گا کسے پاسے میرے علی نہیں پلوانی آخ دو بندیا پہلوان پہلوان نہیں وجرہ اپنے نفس نو لو وہ اپنے نفس خلبا کر لے ادھر آخ اے نفس نے کی چڑھائی شریعت مستفا تا حکم آیا نظران نیویاں کر لے انہیں آکھا نفسا تیری مننا کہ محمد مصطفیٰ دی منہ نہیں تیری نہیں محمد مصطفیٰ دی گا جاکہ دا پہلوان مل گیا آ جتی دوسرا نہیں جتی ہے دوسرا بکا رہے دوسرا نہیں جتی ہے جیرا اپنے نفس تو جتی ہے سرزندر ہو جتی ہے مقضا دی کر کے آنا جیرا اپنے نفس تو جتی جاندہ ہے نا میرے باب فرید وانگو اے اے نفس تو پھر مقام پایا جسم میں کمزور سی تے ماس کول خطری آدھا کمال جاننا کی اڑ سکنا اڑ کے او عجیب بات تو ایتھے بیٹھی ہوئی ہے ذرا اون اُتے جا کے لے کے تے آ ہاں ادھر اُٹھی ہے اون دے سر تے نرتل تل تل تھلے لے آئیے ہے او مسلماناں میرے بابے فرید نے اپنے نفس تے قابو پا کے دسے او چلیا مسلماناں انگریز تینو نفس دے سمروا کے ذلیل کرانا چاہندے ذرا اس نفس نال جنگ کر کے اینو غلام تے محکوم بنا لے پھر انگریز دے جہازاں ور بیٹھن دی تے لوڑ نہیں اشارہ گا کرے گا انگریز دہاز پیرا چاچا سید خاری رحمت اللہ رات نوٹھے. فرمایا نو ایسے دی چو پانی قر قر قر کے کے کے جنا منڈر وجہ کی, کی بس میں جو آخیا کٹ کٹ کے پائی آئی آؤ دو سویر ہوئی پتا لگیا آ رہے حملہ کرنے دے برطانیہ امریکہ جہاز خواب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ تشریف لے ائے نے حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری دے کول کہ میرے شہر تے حملے پہ ہون دے نے محمد مصطفی دا غلام اے او تو کدوں اپنا زور واخاوے گا میں اٹھیا وا ادرو پانی پہندہ سی ٹوئے دے اندر نہیں بلکہ جہاز دے اندر پایا میرے نبی نے اپنے غلام نو اشارہ کیتا ہے وجد جہاز جے گندی گل نہ پھر محمد نے کی اشارہ کرنا محمد دے غلام گنا ذرا آواز بولو سبحان ذرا آواز بولو سبحان وہ oh, سونے دسنا چاہنا جدو اگریز نو شکست دی, دی, او او او دی, او جی دی میدان جنگ ہر آیا جلیل کر کے بجایا ہے جی واپس جان لگے ان کا چڑ کے جا رہے یاد رکھ لے وہ تیری قوم نا دیا گیری قوم نو شراب سے آ سکتے ہاں تورتان کے جالا فدو تس سکتے جنہ دنگاہ چیرے مستفا ہونا سر نہیں کر سکتا ادھر ویکنا سجنا اور سامنے اورنگزیب آلمگیر تالا لے آپ کو سنا چاہیے بولو سبحان اللہ, اللہ, اللہ سنانی شیر کی اوچی بولو سبحان اللہ ادھر ویخنا جڑے نہیں بول رہے اور رب کو پان کے میں حضرت نہیں حضرت اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ تالا لے آپ دے محل دے نال حرم سراوسی جتھے عورتاں رہندیاں نے جتھے عورتاں تے بی بیاریاں رہندیاں نے پردے دار حیا والیاں بی بییاں دیا نے کیوں اورنگزیب گیر ورگا بے حیا ماں دی گود دے اندر نہیں آ سکدا وہ جندے بازو غیر بندے ویکھدے ہون و جندے دے چندے چھاتی دے उभार والے غیر بندیاں دی نگاہاں پیندیاں ہون دی چھاتی دے وچوں دودھ پینوالا سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکدا اوندی دی اندر ان والو اون دی چھاتی دے وچوں دودھ پین والا تارق ابن زیاد نہیں بن سکدا خیر گل پہ کرنا ہوا اور انگ اورنگزیب عالم کی رحمت اللہ تعالی علیہ اپ سرکار دیاں بیبیاں نال سیر گائے سیر گاں دے نال سیر گاں دے نال مدرسہ اے جتھے طلبہ پڑھدے نے عالم بندے دینے کتابہ پڑھدے نے میرے بال ویکھنا جتھے عالم کتابہ پڑھ پڑھ کے تیز جتے طلبہ کتاباں پڑھ پڑھ کے تے عالم بن جاندے توجہ نور امسا میری گل واسطے توجہ رکھنا کسے دے گل دا غصہ نہ کرو ادھر ویکھنا حرم سرا دے نال سیرگاہ سیرگاہ دے نال مدرسہ ہے سیرگاہ دے مدرسہ پتہ لگیا او جڑے انگریزاں دے بادشاہ ہوندے نے اوناں دے محلہ دے نال شراب خانے تے قلبا ہوندیاں نے وہ جڑے محمد مصطفی دے غلام ہوندے او اوناں دے محلہ تے گھر نال شراب خانے نہیں ہوتے رب دے قرآن کی تعلیم تبی کا فرمان پڑیا جا اور کی رحمت اللہ بیبیا آئی نے سیر خاطر سیر کر پالک جنت تحجت گزارے پاپ تحجت گزار تھی بھی تجدت گدار بن جاتی ہاں باپ تہجد گزار ہوے پھر تھی کیوں نہ تہجد گزار بن جاوے ہن اورنگزیب عالمگیر رحمتہ اللہ تعالی علیہ دی بیٹی ہے او تہجد گزار ہے نفل پڑھنا لیے ہن جیدو بیبیاں سیر کر کے واپس سلیاں گئیاں نے اس بچے نو پتہ نہیں لگیا اینے نفل پڑھنے شروع کیتے نے مولا تعالی دی یاد دے اندر مست ہو گئی ہے اللہ تعالی دی یاد پہ کر ہے اتے رات دا ویلا گزریا اے طلبا جیدو مدرسے واپس آ گئے ہن گراہ گی میں کڑے پیسے جاؤں اٹھی ایک کمرے کے اندر چلی گئی ایک تال بلم بیٹھ کے ایک تال بلم بیٹھ کے کتابیں پڑھتا ہے سب پڑتا ہے